نبی اللہ نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ نتیجہ کیا نکلا جنہوں نے پہلے اپیسوڈ دیکھے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے اور جو ہمارے نئے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے لیے تھوڑا سا میں اس کے فارمیٹ کے حوالے سے کرتا چلوں کہ اس سلسلے میں ہم کوئی ایک ٹاپک چوز کرتے ہیں اس ایک موضوع پر بات ہوتی ہے ہمارے ساتھ مختلف اسلامی بھائی شامل ہوتے ہیں اور بے خصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات و عالیہ کرم فرماتے ہیں اس موضوع سے متعلق ہمارے اسلام بھی اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں مواشرے کے اندر جو اس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہوتی اس کی نمائندگی بھی پائی جاتی ہے ہو سکتا ہے کوئی بات ہو تو اپ بھی سوچتے ہوں کہ ہاں میرے دل کے بات کر دی فلاں نے پھر اس موضوع سے متعلق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نتیجہ عطا فرماتے ہیں ایک کنکلوژن ہوتا ہے کہ اس سے ہم کیا سمجھیں اور خاص طور پر ایز ا مسلم ہمیں اس رائے کے بارے میں کیا سوچ رکھنی چاہیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر دیکھنے کی آپ سے مدری التجا ہے انشاء اللہ جب پورا سلسلہ دیکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اصول ثواب کی نیت رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ ثواب بھی ملے گا سرکار مدینہ راحت کلبو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے محمد وسلم ہر فرد اپنے اپنے فیلڈ میں وہ تحقیق کرتا ہی رہتا ہے یعنی یوں کہیے کہ ہر فرد محقق ہوتا ہے ان منوں میں اب کس کی تحقیق کیسی ہے یہ زیر بحث نہیں ہے تو اور تحقیق کرنی بھی چاہیے کہ جو بندہ تحقیق کر کے کام کرتا ہے تو نفع اٹھاتا ہے بغیر تحقیق کے اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو بعض اوقات نقصان اٹھاتا ہے ایک سوال کے لے کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کا حافظہ مضبوط ہونا یہ شاید ضروری تھا اور آج ہی ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو گیجٹس یا ڈیوائسز جو موجود ہیں ہمارے پاس وہ اس کی ایک طرح کی ریپلیسمنٹ آ گئی اب آپ فرما رہے گا ڈیوائز فلاں یہ گھوم ہو تو کیا کروں گی وہ دماغ میں تو یہ دماغ تو نہیں گھومے گا نا شاید کرامت پہ تحقیق کرنی چاہیے اگر ہم کرامت کی تحقیق کرنے نکلیں گے تو شاید منہ کھائیں گے نہ جو اولیاء کرام مسلمہ اولیاء کرام ہے اور اگر اس کی کرامت کسی مستلف ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے آنکھیں بند کرنے میں آتی ہیں ورنہ پھر خدا نہ کرے گمراہ کا راستہ کھل سکتا ہے اکلے کے گھوڑے دوڑانا تو بیکار ہے کرامت ہوتی وہی ہے جو عادت تن ہوتی ہے ناممکن امپوسبل نہ عام طور پہ تو ہوتا نہیں ہے تحقیق کے رہنما اصول کیا ہو سکتے ہیں پھر زمان اگر بات کریں آپ کی زبان سے بھی کے مرتبہ سننے کی سادت ملی ہے آپ کے پاس مختلف اسلام بھائی حاضر ہوتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ آپ کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے تجربہ ہے کئی چیزوں پر آپ کی تحریریں بھی جو بھی پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا تو ایک ریسرچر کے لیے رہنما اصول کیا ہونے چاہیے جس کی بات جیسی چیز ویسی اس کی تحقیق اب ہم ٹوٹے مسلمان اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو تو بہت ہی محتاط رہنے کا کام کرنا ہے جیسے کہ مسلم شریف حدیث ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر تحقیق نہیں کی سنی سنائی بات آگے بڑھا دی اور بعد وہ وہی بات فساد کا سبب بھی بن جاتی ہے دوسرا ہے قرآن قریب میں یہ کہ فارسی کا اگر کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر دیا ضرور پورا شریف میں پارا چھبیس رت الحجوراتی نا من جا کم پاسم بین بین بن فعلتم درجہ میں کمزوری مان ہے ہی مان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہیں کسی قوم کو دے جانے ایزا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچتا رہ جاؤ فاسق کیونکہ اعتبار نہیں ہوتا اس کا تو اس لیے اس کی بات کو فورن تسلیم نہ کر لیا جائے بلکہ تحقیق کر لی جائے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ہوتا ہی محقق ہے مسلمان کیا وہ بچہ بھی موقع ہوتا ہے اس میں کوئی دین مذہب کی قید تو نہیں مگر <سؤال> بابا آج تک دنیا کے اندر ابھی ایک چھوٹی سی انہوں نے ایک ریسرچ کری ہے کہ ون ملین ایک دس لاکھ جو ہیں وہ پی ایچ ڈی سے میں تعلیم کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ دس لاکھ پی ایچ ڈی میں سے جو ہائیسٹ کنٹریز ہیں جس میں یو ایس اے ہے ساؤتھ کوریا یو کے ہے کیونکہ مسلم کنٹریز بھی ہیں مسلمان بھی ماشاء اللہ سے ہمارے یہاں کافی اچھے ذہین ہیں مگر انہوں نے ایک آج کے دور میں ایک اپنا ایک مقام تعلیمی نہیں بنایا جیسے آپ نے فرمایا بچہ موقع ہوتا ہے مسلمان تو ہمیں بظاہر جو ہے دنیا کے اطراف کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ مسلمان کی محقق میں کافی کام ہے ہاں اگر ہم پرانے اپنی پچھلے زمانے میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مسلمانوں میں بہت سارے کام ہوئے لائبریریز کی بات کر رہے ہیں ہماری بہت بڑی لائبریریز تھی جس سے کافی علوم کا خزانہ موجود تھا کافی سے افادہ حاصل ہوا مگر آج کے دور میں ہم جو ہیں اس طرف نہیں جا پا رہے اور ہمیں کسی دوسرے مسائل کی طرف ہمیں رجوع کر دیا گیا مسلمان جو ہے نا یہ بدقسمتی سے اسلام پڑھنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیا بابا دین کی تحقیق جو ہے اب جتنے ریسورس ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم کیا خود نہ کر لیا کریں تو صحیح ٹریکنگ ہو جائے گی اور کبھی کبھی ایسی ٹیکنگ ہو جائے گی کہ جو مطلب مہنگی پڑ جائے گی اس لیے مشورے میں برکت تو ہے اب جیسا معاملہ اب دیکھو نا میں نے کہا بچہ بھی موقع ہے ہمارا بچہ بچہ انسان کا موقع ہم اس کو یہ دیں گے تو باتوں کا کیا اس کو یو کرے گا کہنے کوئی ڈرانے والی چیز تو نہیں ہے کیا اس کا تصور ہے وہ ضرور اس کو چیک کرے گا دیکھے گا hmm. یا اپنے میرا خیال سبھی نے ہمارے ناظرین نے بھی اس کو نوٹ کیا ہوگا کہ ان مانو کر ویسے محقق کی تعریف تو پھر بہت دور جائے گی کہ محقق ان کو بولتے پلا چیزات کی پلا چیزات کی پُلا دواد کی پلا کھیڑی ایجاد کی لیکن ہم اس کے اگر جندل مانا لیتے ہیں تو ہر فرد محکی اپنے اپنے دائرے کہ کر ہی تو آپ نے کرسی کو تھوڑا چیک کیا یہ کہیں لوس تو نہیں ہے گرا تو نہیں یہ تو تحقیق ہی تو تھی ربا اس میں اس طرح کا ایک کانسپٹ بنا ہوا ایک عوامی ذہن ہے کہ میں قرآن پاک خود پڑھ کر میں اپنا ساحلہ خرچ کر لوں میں مطلب حدیث شریف پڑھوں حدیث کی کتابیں پڑھوں میرے کو کسی عالم کی کسی مولوی صاحب کی کیا ضرورت ہے مسجد کے امام کے کیوں جاؤں کچھ میرے پاس انٹرنیٹ ہے میرے پاس یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں میں موبائل میں یہ حدیث سی کتاب ڈاؤن لوڈ کروں اور میں اس کو بیٹھ کے پڑھوں اور میں مسئلہ اس سے نکالوں میں خود عمل کرنا کتنے لوگ ایسے معاشرے میں ملتے بھی ہیں ان سے پوچھتے ہیں یار یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے سنا بولا وہ فلانی کتاب ہے نا فلانی عدیشریفی کتاب اس سے ہم نے خود پڑھ سے پوچھا کسی سے مطلب وہ آپ نے مشورہ کیا بولے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے یہ مولوی لوگ بھی تو یہ عدی پڑھ کر ہی مولوی بنتے تو ہم یہ ہم بھی تو پڑھ سکتے ہیں ہم اس میں ہمارا کیا فرق ہم بھی تو کے فضائل بھی تو ہیں یہ بھی ہم سنتے ہیں بات کو کنٹینیو کروں گا کہ خود پڑھنے کے بھی تو فضائل ہیں اس کا کیا کیا جائے اس پر میں ایک چٹکلا یاد کر رہا تھا خود پڑھ کر سمجھ لینا حدیث وغیرہ ایک شخص تھا وہ اپنے ساتھ کتا باندھ رکھا تھا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے بولا یہ کیا اس نے کیوں حدیث میں کہ نماز میں قلب حاضر رکھو اب وہ قلب کو اس نے وہ قلب سن لیا کہیں سے تو قلب کے معنی کتا ہوتا ہے ڈنڈی والے کاف سے اور کلب دو نقطے والا کاف اس سے دل تو اصل ہے کہ دل کو حاضر رکھو نماز وہ اس نے وہ حاضر رکھا تھا تو اپنے طور پر اگر یہ سمجھنا شروع کرے گا تو رانو حدیث کو تو پھر یہی کرے گا کرائیٹیریا کیا ہو یعنی ہم یہی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہی گفتگو لوگوں کے پاس ہوتی ہے تو آپ کچھ اگر وضاحت فرمائیں کہ آخر کیا کرائیٹیریا ہو کہ کس چیز کو ہم خود پڑھے اور کس چیز میں ہمیں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو آپ کنفرم کریں جو بھی آپ نے پڑھا ہے تو شاید میری رائے میں ایسا لگتا ہے کہ پھر تو جتنا وقت پڑھنے میں لگے گا اس سے زیادہ وقت تحقیق میں لگ جائے گا تو کچھ ایسا بھی تو ہونا کہ ہم کچھ خود پڑھ لیں کچھ تحقیق دوسروں سے جو ہے وہ کر کے پھر اس کو کنفرم سمجھیں اس پہ دیکھیں کہ اپنی رائے تو ہر جگہ نہیں چلے گی کہیں سے پاکے نا اختد تم اتدئی میرے صحابہ سکاروں کی معنی دے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے تو یہاں بھی یعنی کہ پیروی ہے اپنی عقل کے یعنی کہ گھوڑے دوڑانے نہیں ہے پھر وہ قرآن کریم میں بھی ہے بس الحلت دیکری ان کن تم لمن تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو تو اب یہ کہ صرف اکل سے اپنی سمجھ لے تو اس میں تو یہ تھوکریں کھانی ہی پڑیں گی ہر ایک اس کو سمجھ نہیں سکتا یہ تو ہم کو علماء کے تابع رہنا ہی پڑے گا یہاں تک کہ علماء کی تو ضرورت جو ہے نا وہ جنت میں بھی پڑے گی وہاں بھی ضرورت پڑے گی جو جنت میں جائے گا کدی سے پاک میں ہے کہ اللہ کا فرمائے گا مانگو کیا چاہتے ہو تو اس وقت جنتی علماء کی طرف راجی ہوں گے رجوع کریں گے اور عرض کریں گے حضور آپ بتائیے ہم کیا اس لیے علماء سے ہٹ کر تو پھر وہ گیا کام سے جیسے کہ ہم نہ ہیں امام اعظم ابو حنیفا رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں اور نہ صرف ہم کرتے ہیں بڑے بڑے بزرگوں نے کسی نہ کسی امام کی تقلید ہی تو پیے تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ ہم مطلب نئی تحقیق کر سکتے آپ یہ تحقیق کریں کہ ٹو پیپر کس چیز سے بنتا ہے اچھا اس کی بھی تحقیق کرنے میں آپ محتاط رہیں گے کسی کے ہر چیز کے ہر ایک تحقیق نہیں کر سکتا مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر نے کسی مرض کے شبے کا اظہار کیا اور ایک ٹیسٹ ٹیسٹ تو خلا بلڈ ٹیسٹ کروانے تو کیا آپ خود ٹیسٹ کر لیں گے سر آپ کو لیبورٹری ہی جانا پڑے گا اور لیبورٹری وہ اس کا ماہر ہے وہ تحقیق کر کے دے گا آپ کو لکھ کر دے گا کہ آپ کے خون میں کیا کیا, کیا کمی بیشی ہے اور اس طرح مرض کی تحقیق ہوگی تو اب آپ ڈاکٹر کے محتاج ڈاکٹر ایک طرح سے لیبارٹرین کا محتاج ہوا لیبارٹرین یہ اس کی مشینیں خالی مشینیں نہیں اس میں یہ بس کیمیکل ڈالے گا یا اس کا محتاج ہوا تو جب جا کر وہ تحقیق سامنے آئے گی کہ اس کو یہ مرض ہے اور یہ مرض نہیں ملتن? ملتن ایک کانسپٹ یہ بھی تو پایا جاتا ہے کہ پرانے پاک تو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا سمجھنے کے لیے تو پھر میں اس کو خود کیوں نہ پڑھوں جب آسان ہے تو میں سمجھ بھی لوں گا اب کوئی بڑا مسئلہ ہوگا تو میں چلا جاؤں گا کسی عالم دین کے پاس پوچھنے کے لیے ورنہ تو میرے پاس کمپیوٹر پہ وہ سارے ریسورسز موجود ہیں جہاں سے وہ عالم دین دیکھ کے بتائے گا تو میں خود ہی نکال لیتا ہوں فنگر ٹپس تو یہ ساری چیزیں میرے اصل پران کریم بے شک آسان ہے لیکن وہ یاد کرنے کے لیے حفظ کرنے کے لیے آسان ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو لفظ ب لفظ آسانی سے یاد کیا جائے یا ایسے افراد کی کثرت ہو جو پوری کتاب یاد کر لیں بخاری شریف بھی حفظ کرتے ہیں کرنے والے لیکن ان کی تعداد دنیا میں کتنی دو چار ہی ہوں گے ماد چند ہوں گے لیکن حفاظ کی تعداد جو ہے وہ دنیا میں لاکھوں ملے گی آپ کو خود دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کے ذریعے ہزار ہاتھ طلبہ اور طالبات نے حفظ قرآن کریم شہادت پائی تو یہ قرآن کریم جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے باقی اس کے دقائق سمجھنا ہے. یہ اگر ہر ایک کو آ جاتا ہوتا تو پھر یہ مفسرین کی طرف ہماری احتیاج نہ تھی. اور سب سے بڑے مفسر تو آقا صلی اللہ ہوتا ہے میں پھر ان کی حدیثوں کی بھی ضرورت اٹھی جاتی حدیثیں تو قرآن کریم کی تفسیر ٹھیک ہے نا تو اس طرح جو یہ کہتا ہے کہ بس اب مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے میں خود قرآن سمجھ لوں گا تو کا راستہ اس نے اختیار کیا یہ فرمائی ہے اب تک کی جو گفتگو ہے ہماری دینی مسائل شریعہ حکامات آپ نے اس کی بڑی پیاری وضاحت کی فرمائی ایک مسلمان کو کیا اس سے ہٹ کر بھی تحقیق کرنی چاہیے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے مثالیں سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں تو کیا اس میں پڑھنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ کیا اس میں بھی کوئی ثواب کی صورت ہو سکتی ہے تو وہ بھی تحقیق سائنسی تحقیقات کرنے میں تو حرج نہیں ہے سائنس کیا ہے؟ اصل وہ سائنس ہے نا یہ بھی مسلمان کے لیے تو اسلام کی موتاجی ہے سائنس کے کی. چھیریاں بدلتی رہتی ہیں جبکہ اللہ تبدیل اللہ کلیمات اللہ اللہ تعالیٰ کے کل تبدیل نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اب جو سائنس کی تحقیق یا سائنس کے جو بھی اقوال ہیں وہ جہاں جہاں شریعت کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ان کو ہم اپنائیں گے جہاں جہاں سائنس دانوں کی تحقیق قرآن سے ٹکرائے گی پاک سے ٹکرائے گی تو وہ ہمارے لیے وہ رد ہے کیونکہ وہ خود سائنس دان سمجھدار جو دانوں اور دنیا میں اتنا سے بھی کبھی بھی اپنی تحقیق کو وہ فائنل قرار نہیں دے گا کیونکہ یہ جتنی بھی تحقیقات ہوتی ہیں ان کی یہ ہم اس کو ذنی کہیں گے یہ قطعی نہیں ہوتی یہ فائرل نہیں ہوتی یہ تبدیل ہوتی ہے کبھی بولتے زمین گھوم رہی ہے کبھی بولتے زمین گول ہے کبھی بولتے نہیں زمین تو ہے ان کی پیٹیکات تو تبدیل ہوتی رہتی ہے تو اس لیے نہ ان پر ایمان ڈالنے کی ضرورت ہے ہم تو اللہ تعالی نے جو فرمایا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی علیہ سلم یا جو شادی ہیں ان پر ایمان لائیں اور اسی کو ہم کو فالو کرنا ہے یہ شاید فرمائیے کہ اس میں اپنے آرام بھی آپ گا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تحقیق کے ذرائع بھی آسان بھی ہو رہے ہیں مختلف بھی ہو رہے ہیں کثیر بھی ہو رہے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں تحقیقات ہر وقت ہو رہی ہوں گی تو کیا اس وقت ہونے والی جو تحقیقات ہیں دنیا بھر میں ان میں زیادہ تر مثبت ہیں یا منفی ہیں اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن اسلامی تحقیقات تو اب یہ کہ اب تو کوئی مستحد بھی نہیں ہے صدیوں سے مفت ہے جنہیں مفتی کہتے ہیں مجتحد کوئی جو صدیوں سے نہیں ہے فرماتے ہیں سو سے کچھ مستحد ہوئے حقیقت میں تو یہ حضرات مفتی کن تھے اس مسائل میں اور یہ مطلق میری مراد ورنہ مستحد فل مسائل تو احست رحمتہ اللہ تعالی علیہ علماء نے کہا ہے اب یہ کہ ان کی تحقیقات تو اپنی جگہ پر تھی اب جو تحقیقات ہیں تو انہی کے بیان کردہ اور وضاحت کردہ اصولوں کے تحت علماء جو ہے وہ تحقیقات کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ یہ تحقیقات باقی رہی وہ دنیا دنیاوی معاملات میں تو, تو ہر معاملے میں تحقیق ہوتی ہے کہ اب یہ مٹی کا پیالہ ہے تو اس کے کیا کیا فوائد ہیں کیا نقصانات ہیں تو یہ بھائی یہ کیلا ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں کیا نقصانات ہیں تو سبزیوں کے تو جراثیم کے تو کیڑیوں کے تو مکوڑوں کے وہ سب کی تحقیقات ہو رہی لیکن یہ کہ یہ کوئی بھی فائنل نہیں ہوتی ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں پھر ان میں اختلاف بڑا ہوتا ہے ایک کچھ کہہ رہا ہوتا ہے ایک کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو جو اپنی تحقیق میں مخلص ہے اپنی تحقیق میں جھوٹ اور دھوکے کو شامل نہیں کرتا اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ امت کو فائدہ پہنچے ہے مسلمان ثواب آخرت صرف مسلمان کے لیے امت کے فائدے کے لیے وہ نفع پہنچانے کے لیے کرتا ہے اس لیے ثواب کا اخبار ہے کہ وہ ایک حدیث سے پاک ہے خیر الناس کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو دوسروں کو نفرا پہنچائے فائدہ پہنچائے تو تحقیقات کے ذریعے بے شک بہت سارے فائدے پہنچ رہے ہیں یہ دوائیں اتنی ساری ایجاد ہوئی ہیں. کے لیے فائدے تو پہنچا رہی ہے اب کسی کو سائڈ افیکٹ ہو جانا اس سے وہ دو ریجیکٹ نہیں ہوگی کہ بھئی اتنوں کو فائدہ بھی تو پہنچا رہی ہے اب جیسے کہ شروع میں آپ لوگ تو نوجوان ہیں شاید آپ نے یہ دور نہیں دیکھا مجھے میرے مرحوم بھائی نے بتایا تھا جب میرا لڑک پن تھا ایک برس کا انجیکشن جب یاد ہوا تو یہ آب حیات گویا لوگوں کے ہاتھ میں آ اتنا وہ لوگوں کو فائدہ ہونے لگا تھا لیکن اسی سے کچھ اموات نہیں ملتا ایکشن جس کو ہم بولتے ہیں موفک نہیں آیا اب یہ شہد ہے شہد کو تو قرآن کریم میں شفا کہا گیا لیکن وہی کہ وہ پھر تفسیریں دیکھنی ہوں گی اپنی عقل کے گھوڑے نہیں جوڑا سکتا اس میں کہ بعضوں کو شہد نقصان پہنچاتا ہے اگر اس کا مزاج سفراوی ہے ایک یہ کھیلتے ہیں چار بدن میں انسانی بدن میں اس میں ایک سفرا بھی ہے کڑوا پانی تو اگر وہ پت یعنی کڑوا پانی اس کے وجود میں زیادہ ہے اس کے لیے شہد موافق ہے اس کو نقصان کرے گا کھجور اتنا پیارا پھل ہے کتنا یعنی پیارا پھل ہے اور بڑا غذائیت ہے بھرپور لیکن بعضوں کو نہیں موفق خود مجھے موفق نہیں یہ بہت پیاری چیز ہے تو جو ہر چیز ہر ایک کو موفک آئی ضروری نہیں تو آپ کی سب سے پسندیدہ تحقیق کون سی اور آپ کی جو آپ نے خود کی اور جس میں آپ کو لطف پایا ہو کہ یہ تحقیق جو ہے نا بڑا مزہ آیا اس کو کر, کر وہ کیا؟ ان محقق ہوں ہونی تو میری اپنی تحقیق ہو اب یہ دعوت کا مدنی کام ہے یہ جو ہم نے شروع کیا تو بعض لوگ تعجب تو کرتے تھے کہ یہ انداز اب وہ آہستہ آہستہ وہ کام کو کام سکھاتا گیا کیوں گے ابھی بھی یہ جو بھی ہے یہ حتمی نہیں ہے طریقہ کہ مبنی واہی تو ہے نہیں اس میں بھی رد و بدل ہوتا رہے ہوتا جا رہا رد و بدل کسی نئی چیز پر جب آپ کو کوئی تحقیق کرنی ہوتی ہے تو آپ کیا انداز اختیار کرتے ہیں کیا تحقیق مطلب مثلا کوئی مسئلہ درپیش ہوا شریف مسئلہ شریف مسئلہ تو میں مفتیا نام سے رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا اگر ٹائم ہے تو کتاب میں دیکھنے کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے ماشاء اللہ ہمارے پاس تو اسلائی بھائی ہیں علم اسلام بھائی ان سے وہ ڈھونڈ کے نکال دیتے ہیں بھی کرام سے رجوع کرتے ہیں سے سے کرام تو ہر قدم پر ان کا محتاج مطلب وہ تھوڑا سی عربی میں نے دو چار کلاسز پڑھ لی مطلب مجھے عربی تھوڑی سی آ تو میں سوچتا ہوں کہ میں کتاب عربی کی خود پڑھ سکتا ہوں تھوڑا سا مطلب علما کی گیدرنگ میں بیٹھنا سیکھ گیا ناجائز جائز پڑتا چل گیا تو تھوڑا سا میں مطلب آپ کو کیا حاجت ہے علما سے پوچھنے آپ خود کتاب پڑھ کے مجھے تو بہت حاجت ہے مجھے علماء کی بہت حاجت ہے اور علماء کے بغیر میں تو تب ایک قدم نہیں اٹھا سکتا میں جب مدری مذاکرے میں بھی اگر دارالطاہل سنت کی سیٹ خالی ہوتی تو مجھے تشویش ہوتی رہی کہ کوئی رونگ نمبر نہ مار دوں گا کیونکہ یہ مسائل کی دنیا بہت وسیع ہے پاپا ایک سوال ہے کہ معاشرہ دعوت اسلامی اتنا بڑا کام کر رہی ہیں الحمدللہ للہ رب العلم ہم دعوت اسلامی میں کوئی ادارہ کوئی شعبہ بننا چاہیے ریسرچ کا جو معاشرے کی جو بہت ساری خرابیاں ہیں اس کے اوپر وہ اسپیسیفک اس پہ کام کرے آپ کی سوال ہے میرا اس میں کیا رہا ہے اپنی مرضی سے تحقیقات شرفیہ موجود ہے مستیان کرام اس پر گفتگو فرماتے ہیں فرما کرتے مجموعی طور پر جو معاشرے میں اس وقت تحقیقات کی جا رہی ہیں اس کے نتائج جو ہے وہ مثبت پا رہے ہیں یا منفی پا رہے ہیں میرے حساب سے تو مثبت پائے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم اگر جیسے کسی بھی تعلیم کی بات کریں تعلیم میں کوئی بھی جو ایک اسٹوڈینٹ ہے اس کو کوئی بھی اپنی ریسرچ اسٹڈی کرنی ہے کوئی معلومات کرنی ہے کوئی اسائنمنٹ بنانا ہے اس کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے اور وہ کافی چیزیں جو ہے جا کے اپنی حساب سے وہ چیز نکال لیتا ہے اور اس کا ریزلٹ بنا لیتا ہے جیسے کوئی بچہ ہے اس کو کوئی اسائنمنٹ ملتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آج کی تحقیق اس تھی کہ آج کل تقریباً ہر آدمی انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے اس سے جا کے وہ اپنی فارمشن نکال لیتا ہے اگر پیچھے جہاں پہ جب انٹرنیٹ موجود نہیں تھا تو اس وقت وہ کتابوں کے بہت سی جگہ کتابیں موجود ہوتی تھیں کئی کتابیں موجود نہیں ہوتی تھیں کیا فرمائیں گے مجموعی طور پر تحٹک کے بعد ہی زیادہ تر انٹرنیٹ ایجاد ہوئی ہے اور اسی سے بڑی دلچسپی ہے بابا دیکھیں آج کل جو ہے نا موبائل فون ہے اپلیکیشن ہے ہر آدمی اسی طرف جو میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک بہت پڑھا لکھا ہے تو وہ اس کتابوں کی بات ہے وہ تو عام آدمی کی تو یہ اپروچ اسی پہ کام کر اب آپ بتائیں کہ اس میں کیا وہ صحیح کر رہا ہے یہ موجودہ تحقیقات میں مثبت اور منفی دونوں طرح کے پہلو موجود ہیں یاد کے سائڈ افیکٹ ہیں ہے اب جیسے کہ اس وقت ہم جگمگ جگمگ حال میں بیٹھے رمضان حال میں جگمگ جگمگ کر رہا ہے پہلے یہ صورت نہیں تھی یہ ایجادات اور یہ تحقیقات نہیں تھی بجلی کی لیکن اس کا سائڈ افیکٹ آنکھوں پہ چشمے آ گئے بعدوں کی بینائی جلدی چلی جاتی ہے پہلے کے بڑے بوڑھوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بڑھاپے کے باوجود سوئی میں دھاگا پیرو لیتے تھے اور آج کا نوجوان بھی شاید سوئی میں دھاگا پھرونے میں کامیاب ہو نہ ہو آنکھ کمزور ہو گئی ہماری اسی طرح آج کل وہ آواز مشینوں کی گاڑیوں کی ان کے ہارن وغیرہ کی آوازیں ان کا سائڈ افیکٹ ہمارے کانوں پر پڑا ہمارے کانوں کے پردوں سے وہ تیز آوازیں ٹکرا ٹکرا کر ہمارے کان جو ہے نا وہ قوت شنوائی وائی قوت سماج جو ہے سننے کی طاقت وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے ان تحقیقوں کا یہ معاملہ ہے اس طرح نئی نئی غذائیں آ رہی ہیں اب ان غذا کے بھی سائیڈ ایفیکٹ طرح طرح کی بیماریوں کی صورت میں ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں دنیاوی تحقیقات میں دونوں پہلے موجود ہیں اور اسلامی تحقیقات ون سائیڈ ہے وہ جنت میں لے جانے والی ہے آخر میں میں چاہوں گا کہ کے... نتیجہ کیا نکلا ہماری گفتگو کا دو چیزوں کے بارے میں کہ پہلے کی تحقیق زیادہ مضبوط تھی یا اب کی زیادہ مضبوط ہے اور دوسرا کہ کیا ہر شخص کو محقق ہونا چاہیے اس طرف زیادہ بڑھنا چاہیے یا غور فکر سے کام نہیں لینا چاہیے دنیاوی اعتبار سے تو تحقیقات اب مضبوط زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ اب اسباب جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئے پہلے اتنے اسباب نہیں تھے وہ سائل نہیں ہوتے تھے اور تحقیق کرنے میں تو بالکل کوئی حیرت نہیں ہے غور کر لینا چاہیے جیسے قرآن نے کہا کہ تحقیق کر لیا کرو جب کسی کی شکایت سنو تو تحقیق بھی ضروری ہے آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان کر دوسرے کے بارے میں بدنا بدگمان نہ ہو جائے تو بعض صورتوں میں تو تحقیق واجب ہو جائے گی ان مانوں کر مگر ان پر محقق کا اطلاق نہیں ہوتا محقق کو حصے ہے جو کسی کسی کو لقب ملتا ہے صاحب یہ محکے کے اثر زمانے کا محقق خراب یہ موقع کے اثر بھی بہت سارے محکے کے جو تحقیق کے دریا بہاتے رہتے ہیں رو کہیں بھی دریا نہ اس طرح ضرورتند تحقیق تو سبھی کو کرنی ہوگی تو بعض صورتوں میں وہ واجب بھی ہے لیکن محقق کا اس کو لقب نہیں دیا جائے گا اس پر عرف نہیں ہے جزاک اللہ خیرہ مدری چینل کے ناظرین ریسرچ کی تعریف کیا ہے ابتدا میں ہم نے سنا پہلے کے محققین زیادہ مضبوط تھے اب کے دونوں اسپیکٹس پر امیر علیہ سنت کا ہم نے نتیجہ بھی سنا اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غور فکر کرنے کی عادت عطا فرمائے لیکن وہ شریعت مطرہ کے مطابق اور جس کو شریعت پسندیدہ کہا گیا اسی کے مطابق جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا ان شاء اللہ نئے سلسلے میں نئے موضوع کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے اگر کسی موضوع پر آپ چاہتے ہیں کہ سلسلے کو کیا جائے تو اس موضوع سے متعلق بھی آپ ہمیں اپنا مدد مشورہ پیش کر سکتے ہیں سلو الحبیب سب وسلم